والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى, وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على حرج في ازواج ادعيائهم <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مطاع وخير مطاع الدنيا المرات الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صدق الله العلی العظیم وصداق الرسول النبی الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین و من الشاکرین والحمد لله رب العالمین درازراہ اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں دروس سابقہ میں ہم نے سیدہ زینب بنت بنتے جہش رضی اللہ تعالی اعلی کا ذکر کیا تھا سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم المرتبت خاتون ہے یعنی اللہ نے جو شرف جو اعزاز اس بی بی کو بخشا ہے وہ کسی کو نہیں ملا اس میں تو کوئی شب نہیں ہے کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم اسی طرح سیدہ آسیہ اسی طرح سیدہ قدیجت الحا اسی طرح سیدہ فاطمت الظہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی فضیلت ہے پوری دنیا کا اب علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ بی بی مریم کا اللہ نسائل عالوین پورے جہان جن و انس کی عورتوں پہ اللہ نے اس کو فضیلت بوائے لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ بعض فضائل جو ہیں ان کو فضائل جزئیہ کہا جاتا ہے بعض فضائل ہیں جن کو فضائل فضیلت کلیہ کہا جاتا ہے اب جزئی طور پر ایک آدمی میں ایک چیز ہے جو دوسرے میں نہیں لیکن مجموعہ جب دکھایا جائے گا جب مجموعی طور پر ان کے ان کی صفات کو جمع کیا جائے گا تو پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ افضل اطلاق خاؤ اب جیسے دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں صفت صبر میں حضرت ایوب کا ذکر فرمایا ہے تو ایک جزی فطیرت ہے کہ مقام صبر میں اللہ نے ان کا نعم ال اللہ نے قرآن میں تعریف کی انج نہ ہو ساویرا جس کے صبر کی گواہی خدا دیتا ہو تو اس کا مقام صبر کتنا بلند ہوگا تو اب صفت صبر میں گویا علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں صفت جمال میں دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں صفت ملک میں دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے کہ ان کو اللہ نے ایسا ملک دیا جو کسی کو نہیں ملا کہ انسان کو انسان حیوانات پہ اور پرندوں پہ اور جنات پہ بھی حکومت ہو ہوائیں مسخر ہوں تو ایسا اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا تھا جو کسی کو نہیں ملا یعنی نہ, نہ کسی پیغمبر کو ملا نہ غیر نبی کو ملا اسی طریقے سے صفت کلام میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو نوازا ہے کہ اور کوئی پیغمبر نہیں جس کو مقام میں کلیم والا ملا ہو کہ بغیر کسی حجاب کے بغیر یعنی کسی واسطے کے بعد ہو یہ صرف شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح حضرت اسر علیہ السلام کو اللہ نے فضیرت دی کہ بغیر باپ کے اور کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ ایک انسان پیدا ہو اور بغیر باپ کے پیدا ہو اور یہ علیہ السلام آ کے ان کی والدہ سے ملیں اور حمل کے ذریعے کا سبب بنے تو یہ شرف حضرت عیسا علیہ السلام کی اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہنوں میں رکھا کریں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ کبھی جب وہ پڑھتے ہیں فضیرت ایوب، جمال یوسف اور اسی طرح کمال علمی اور ملکی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو حیران ہوتے ہیں تو یہ جزگی فضیلت ہے لیکن جب کلی طور پر ہم فضیلت کو دیکھیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ سب انبیاء سے کہ کلی فضیلتوں کا مجموعہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لہذا و افضل الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حتیٰ کہ کے علیہ السلام جیسا کلیم اللہ بھی یعنی آپ کی امت کو اور آپ کی عظمت کو دیکھ کے گفتہ کریں تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فضیلت کلیہ اب جدی فضیلت میں بات ہیں جو بیوی بی عائشہ میں ہیں کسی میں نہیں حضور کی کوئی بیوی بی ایسی نہیں جو آپ نے اس کو یعنی کنواری لڑکی سے شادی کیو صرف عائشہ ہے حضور کی ایسی کوئی بیوی بی نہیں بی کہ جس کی برات میں اللہ نے قرآن اتارا اور گواہی بھی ہو کہ آپ کی بیوی بی پاک ہے یعنی انبیاء علیہ و السلام کی برات کے لیے تو بچوں نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو شاہد شاہد من میں ہاں ایک بچے نے بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں بات کی اور اپنی والدہ پر الزام کو صاف کیا حضرت جريض اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن یہ مقام صرف عائشہ کا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صديقا بنت تصديق رضی اللہ تعالا انہا پہ الزام لگا تو اللہ نے حضور کو خواب نہیں دکھلایا اللہ نے حضور کے دل میں القاع نہیں فرمایا اللہ نے کسی بچے کو نزائيدہ اور دودھ پینے والے بچے کو گواہ نہیں بنایا لیکن اللہ نے قرآن اتارا جو قیامت تک ممبر و محراب پہ پڑھا جائے گا اور پورا ایک رکو جو ہے سیدہ عائشہ کی صفائی میں آیا تو یہ فضیلت عائشہ اس میں کوئی شریک نہیں اسی طرح سیدہ خلیج تلقبرہ ہے ربی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فضیرت کسی کو نہیں ملی کہ حضور کی ساری اولاد کی ماں سید خدیجہ یعنی حضور کی بیٹیاں ہیں تو سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں بیٹے ہیں تو سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں ایک بچہ بی بیماریا کمکیا سے ہے تو باقی ساری اولاد کی ماں سیدہ خدیجہ ہیں اور سیدہ خدیجہ کو یہ شرف ہے کہ اگر حقیقت اولیٰ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی تو سیدہ خدیجہ ہے بکر میں بھی بعد میں پڑا کیونکہ حضور واہی کے بعد جب اترے تو سیدھا بی بی خدیجہ کے پاس آئے اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لیکن حقیقت اولیا جو ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورت و مرد کا اگر امتیاز نہ کریں تو بیوی بی خدیجہ ہے تو یہ صفت جو بیوی بی خدیجہ کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملتی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے کسی بیوی کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کا مال جو ہے حضور پہ خرچ ہو یعنی تمام بیویاں آئیں حضور کے گھر میں لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا وہ تو الٹا اپنے نفقات میں بھی محتاج تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ فضیلت صرف سیدہ خدیجت القبر علی اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام لائی اپنا ساری دولت اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اسلام پہ قربان کر دیا محسن اسلام محسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد النبی نبیصطفیٰ سیدہ خدیجہ ہیں یہ شرف جو ہے اللہ نے سیدہ خدیجہ کو دیا اس کو کہتے ہیں جزئی کی تو اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ مقامات یعنی فضائل جو ہیں جو سیدہ زینب کو ملے ہیں یہ بھی کمال ہے اور کسی بھی کو دے یعنی کوئی بھی اسی لیے سیدہ زینب خود بھی فخر کرتی تھیں کہ سب وجہ کلنا اولیاء لیا او کلنا آپ حضور کی بیویوں بی سے کہتی تھی کہ آپ لوگوں کا نکاح آپ لوگوں کے وارثوں نے کیا ہے آپ کے باپ نے کیا ہے بھائی نے کیا ہے ایک میں ہی تو ہوں جس کا نکاح اللہ نے عرش بری سے کیا میرا نکاح تو اللہ نے کیا آپ کے نکاح تو انسانوں نے کیا تو یہ شرب تھا سیدہ خدیت اللہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا کو ہوا ورنہ اس سے پہلے آپ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دیوی ہیں یعنی اللہ نے اس قصے کو بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اور خدا کی شان دیکھیں کہ تمام قرآن پاک کو الف سے لے کر یہ تک مطالعہ کریں پورے تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں پورے تفکر کے ساتھ مطالعہ کریں کہ حضور کے صحابہ میں اگر اللہ نے کسی کا نام لیا ہے تو حضرت زید ہیں اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں لیا یہ تو فرما دیا گیا کہ صحاب خون العبلون یہ تو فرما دیا گیا ہے کہ رضی اللہ ان المنین یہ تو فرما دیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ ولین یہ تو فرما دیا گیا ہے کہ یہ صحاب بدر ہیں یہ تو آ گیا کہ یہ صحاب عہد ہیں یہ تو آ گیا یہ اصحاب میت العقبہ ہیں یہ تو آ گیا کہ اصحاب ہیں، یہ صحاب ہے لیکن نام کسی صحابی کا نہیں جو سب سے افضل اباز رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ان کا بھی نام آیا ہے تو صاحب رسول اللہ سانس نے فی الحال لیکن یہ شخص اس آدمی کو ملا ہے جو بی زینب بی کا شوہر ہے کہ فلما قضا زید اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑے گھر کے لوگ سے یہ قضا تھے یہ بنی قزا آتے تھے یعنی زید بن صاحب قزا قبیلے سے ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ بنو مان سے ہیں جو قبیلہ طے کی ایک بڑی شاخ ہے یہ غلام نہیں تھی یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں اتفاق ایسا ہوا تھا کہ یہ جب چھوٹے تھے تین چار سال کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ سفر فرما رہے حضرت زیر رضی اللہ تعالی تعالیٰ مائیں تین سال چار سال کے بچے کو ساتھ رکھتی ہیں تو جب دوران سفر ایک جگہ خیمے لگائے گئے رات گزاری گئی تو بنو کین کے قبیلے کے ڈاکو جو تھے انہوں نے حملہ کیا اور بچے کو اٹھا کے لے گئے اور بھی یہ نقصان ہوا تو اس میں انہوں نے حضرت زید کو بھی اٹھا لیا حضرت زید کو اٹھانے کے بعد وہ سوکھے اوقاز مکے مکرمہ میں منڈی لگتی تھی سالانہ اس دور میں ایک رواج تھا کہ سال میں ایک دفعہ منڈیاں لگتی تھیں اور وہاں آ کر سارے مال دنیا چیزیں آتی تھیں بکتی تھیں تو سو کے بنی اوقاز بڑی مشہور تھی تو سو کے بنی اوقاز میں ان ڈاکوں نے آ کے حضرت زید کو اپنا غلام بنا کے بیچ دیا حالانکہ حضرت غلام حضرت زید غلام نہیں تھے وہ تو بنی قزا سے ہیں اور بنو مانگ سے انہوں نے چار سو درہم میں حضرت حکیم ابن ہزام نے خریدا حضرت حکیم ابن ہزام نے جب خریدا تو انہوں نے حدیت کے طور پر اپنی پھوپی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ علحا کو دے دیا کہ یہ چھوٹا لڑکا ہے بڑا ہوگا گھر میں رہے گا تربیت پائے گا گھر کے کام وغیرہ کے لیے آپ کو آسانی ہوگی تو انہوں نے حضرت بی بی خدیجہ کو دے دیا بی بی خدیجہ نے اب نصیب جب یاوری کرے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو دے دیا فکا رسّلہ بھی آپ کا خاتم رہے گا حضور صلی اللہ علام نے انہیں آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنا اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جب حج پہ آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا تو وہ پہچان گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو حادثہ کا بیٹا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ عرب جو ہیں نا جی بڑے قیافا شناز ہوتے عرب جو ہیں اللہ نے ان کو ایک خاص علم دیا ہے کہ یہ آپ چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں کبھی دیکھا آدمی ہوگا اچھا یہ اللہ نشان ہے یعنی اللہ نے علوم دیے ہیں اسی طرح قریش کو پاؤں کے آثار دیکھنے کا بھی بڑا علم تھا کہ پاؤں کا نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ فلاں آدمی کا پاؤں ہے یہ بھی اللہ نے ان کو علم دیا تھا اسی طرح آج بھی یعنی ہمارے ملکوں میں جو سہرائی علاقے ہوتے ہیں ریگستان کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اتنے ماشاء اللہ ماہر ہوتے ہیں کہ اگر دو ہزار بکریوں کا دمبے بکریاں ریوڑ گزر جائیں تو اس میں وہ ایک بکری کا یا ایک دمبے کا نشان پاؤں کا پکڑ لیں گے کہ یہ وہ ہے جو چوری ہوا تھا تو یہ اللہ نے مختلف لوگوں کو علم دیا ہے فراست دی ہے اور انداز دیا ہے جیسے اسی طرح عرب جو ہے یہ اونٹوں کے معاملے میں بہت بڑا شناور ہے یعنی اونٹوں کے معاملے میں یہ بے انتہا شناور ہے اسی طرح گھوڑے کے بارے میں اونٹ کے بارے میں جتنا عرب کو شناوری ہے اتنا میرے خیال میں کسی کو شناوری نہیں ہے تو اسی لیے ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ دو بھائی بدو تھے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے پاؤں کے نشانات دیکھے اونٹ کے کہ کوئی اونٹ گزرا ہے تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی جان یہ اونٹ جو گزرا ہے نا میرے خیال میں لنگڑا ہے اس نے کہا صرف لنگڑا نہیں بلکہ یہ اونٹ جو ہے کانا بھی ہے تھوڑی دیر آگے گئے تھے دوسرے بھائی نے کہا کہ صرف کانا نہیں بلکہ اس کو خارش کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے خارش زیادہ بھی ہے آپ وہ باتیں کرتے یا تو کچھ لوگ آئے ہیں انہیں دیکھا کہ اوٹ تو ہے ہی نہیں یہ کس اونٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لنگڑا ہے کوئی کہ دوسرا کہتا ہے کانا ہے وہ کہتا ہے خارجہ ہے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا کہہ رہے ان کا یہ نشان ہے نا پاؤں کا اس کو دیکھ کے ہم بھائی ہیں دونوں آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں تو اتنی دیر میں وہ اونٹ کا مالک بھی آ گیا اس نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا اسے ہم نے نشان دیکھے تو ہم گھس رہے ہیں سفر کر رہے ہیں عرب ہیں ہے ایسی بات چل پڑی تو ہم آپس میں بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ اونٹ جو گزرا ہے نا جس کے پاؤں کے نشان یہ لنگڑا ہے تو انہوں نے کہا باقی بات ٹھیک ہے تمہاری وہ میرا اونٹ ہے وہ واقعی لنگڑا ہے لیکن تمہیں کیسے پتا چلا انہوں نے کہا ایک جگہ پاؤں صحیح رکھتا ہے ایک جگہ پاؤں صحیح نہیں پڑ رہا اس کا تو صاف بات ہے کہ اس میں لنگڑا پن ہے اور دوسرے بھائی نے کہا کہ وہ ایک آنکھ ہے اس کی کانا بھی ہے اس نے کہا ہاں باقی بات ٹھیک ہے وہ کانا بھی ہے انہوں نے کہا اس کا تمہیں کیسے پتہ چلا انہوں نے کہا گھاس ایک طرف سے کھایا گیا ہے دوسری طرف سے نہیں کھایا گیا اس کا مطلب اس کو نظر نہیں آتا ادھر سے اگر نظر آئے تو یہ بھی کھائے گا یہ بھی کھائے گا اس کو کیوں چھوڑ دیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے کہ ایک طرف سے تو کھاتا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف کا گھاس اسی طرح کھڑا ہوا ہے انہوں نے کہا بھی تم لوگوں نے کہا کہ خارش زدہ بھی ہے تمہیں کہہ دے وہ تو خارش ہے اس کو بیمار ہے اس کی پوری جلد پھٹ گئی ہے خارش زدگی سے انہوں نے کہا یہ درخت کے ساتھ گدرا ہے نا تو اس نے اپنے بدن کو رگڑا ہے تو اس کے آثار جو ہیں اس درخت پہ کھڑے تھے اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے اندازہ لگا دیا کہ اس کو خارش ہے اس لیے وہ جس درخت کے قریب گزرتا ہے وہ اپنی کھال کو رگڑا دیتا ہے تو یہ یعنی علم ہوتا ہے اچھا شاید میرے خیال میں قدرت کی تقسیم ہے یورپ والوں کو کتوں کا علم ہوتا ہے یہ اب تقسیم کی بات ہے ہم نے تو نہیں کی نا نہ ہم نے کی ہے نہ ہم اعتراض کے طور پہ کہہ رہے ہیں یعنی ان کو سب سے زیادہ محبوب بھی کتا ہے اور سب سے زیادہ قریب یعنی وہاں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ایک میاں بیوی ایک بچہ ایک کتا فیملی مکمل اگر کتا نہ ہو تو فیملی کامل نہیں سمجھی جاتی اور اسی لیے وہاں کسی کو کہو نا کتا تو یہ بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا ہے یعنی تم وفادار آتے ہیں کسی کو کتے کہنے سے خوشی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات وہ کسی ہمارے بڑے آدمی کو بھی کتا کہتے نا تو ہمارے لوگ تو ناراض ہوتے ہیں نا کہ اس نے کتا کہہ دیا ہمیں لیکن ان کے نزدیک کو بڑا قابل تعریف لفظ ہوتا ہے کہ جیسے کتا وفادار ہوتا ہے مالک کا کہ اس کے حکم پر ڈاکو پہ جھپٹتا ہے گولی کھا لیتا ہے مر جاتا ہے مالک کا پہرا دیتا ہے مالک کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے ہتھیٰ کہ کتا پاگل بھی ہو جائے تو مالک کو نہیں کاٹتا کتا اگر کبھی باونلا بھی ہو جائے پاگل بھی ہو جائے ہر آدمی پہ حملہ کرے گا لیکن مالک کو نہیں کاٹے گا تو اسی طرح پھر بھی کتے کی یہ کون سی نسل ہے یہ آل سیشن ہے یہ چھوٹی نسل کا ہے یہ بڑی نسل کا ہے تو اس کا علم اللہ نے یورپ کو دیا شاید جنس ملتی ہو یا ان کا آپس میں روح ملتے ہو اتفاق ہے جیسے ہندو تناسخ کے قائل ہیں کہ روح جو ہے وہ ہمارا وہ کہتے ہیں باپ جو ہے مر گیا لیکن اس کی روح اب قوے میں آ گئی کسی کے باپ کی روح جو ہے چین میں آ جاتی ہے کسی کے باپ کی روح جو ہے کتے میں آ جاتی ہے تو وہ تناسخ کے قائل ہوتے ہیں کہ تناسخ الارواح کے ارواح کا ایک دوسرے میں منتقل ہونا تو یہ واقعہ ہندوؤں کے نزدیک واقعہ ان کا عقیدہ ہے یعنی یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے تو بعض صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف بھی اللہ نے قریش کو بخشا تھا کہ وہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا دیتے تھے کہ اس کی ناک جو ہے نا یہ بتلا رہی ہے فنا قبیلے کا اس قبیلے کے لوگوں کی ناک اونچی ہوتی اور اسی طرح یا یہ توتے کی طرح ناک ہوتی چونچ کی طرح ناک یا ناک موٹی ہوتی آپ دیکھیں نا انڈونیشیا کے سب ناک بیٹھے ہوئے چھوٹی سی ناک ہوتی یہ قبائل ہے علم اللہ نے شناخت رکھی تو بعض لوگوں کے بڑی ناک ہوتی تو اس لیے وہ ایک آدمی جب آیا تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا حضور بھی سو رہے تھے اور حضرت بھی سو رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا آئی ہے یہ بیٹا تو نہیں ہے یہ تو بیٹا نہیں یہ کیسے کہتے ہیں حضور کا بیٹا تو اس کو جب شبھ ہوا تو پھر انہوں نے غور سے دیکھا تھا گور سے دیکھا تو اس کے باپ کو جا کے بتلا کہ ہم دیکھ آئے ہیں تمہارا بیٹا مکے میں انہوں نے تو مدتیں ہو گئی وہ تو ساڑھے تین سال کا تھا اور چوری ہو گیا اللہ عالم وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے تو کیا انہوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں عجیب آدمی ہو تو اب اس کا باپ ہے آخر وہ جناب وہاں سے بھاگا مکے میں پہنچا اور اس کی جب زید پہ نظر پڑی تو بیٹا ہے اس نے تو فوراً پہچان اس نے گلے سے لگایا اور بڑی مدتوں کی جدائی کے بعد ان کو اللہ نے خوشی دی تو اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی رسول اللہ میں اس کا باپ ہوں نہ یہ غلام تھا نہ ہمارا قبیلہ کا بھی غلام تو بنو قضا کے لوگ ہیں اس کی والدہ بنی مانگ سے ہے جو قبیلہ طے کی ایک شاخ ہے مہربانی فرما دے دیں برمایا کہ میری طرف سے زید آسان ہے اذا اختارک اگر تم لوگوں کو چن لے لے مجھے تو کوئی اطراف جب حضرت زید کو کہا گیا تو اس نے اپنے والد سے کہا اس نے کہا اپنا جان میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں ہوتا اب تو میری زندگی حضور کے قدموں میں گزری آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں حضور سلمسلم بھی جوش میں آئے اور آپ مقام میں ہجری یعنی حتیم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ زید نے اپنے والدین کو میرے لیے چھوڑا ہے آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ زید میرا بیٹا ہے میں اس کا باپ اس کا والد جتنا خوش ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے پھرا کہ زید کا کوئی غم نہیں یہ ٹھیک ہے کہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے لیکن جس کو محمد امدی جیسا باپ مل جائے وہاں میری کیا ہے وہاں میری کیا طاقت اور یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرا بیٹا ہو اور وہ زید ابن محمد کہلائے ہمیں تو یہ شرح بھی کافی ہے لہٰذا آپ کی خدمت میں رہے ہم بالکل راضی ہیں تو یہ وہ حضرت زید ہیں جن کے ساتھ بی بی زینف کا نکاح ہوا یہ کوئی معمولی آتی نہیں تھا. لیکن غلامی کا ایک داغ لگ تھا خدا کی شان ہے کہ وہ بات نبھ نہ اور وہی حضرت زید طلاق دینا چاہتے تھے حضور اس بات کو چھپا رہے تھے لیکن بعض مستشرکیل نے اور دشمنوں نے اس کو بھی نزوب اللہ یعنی ایک ذریعہ بنایا نبوت پہ اعتراض کرنے کا اور یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق جھوٹھی روایات گھڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں ایک دن آئے تو بی بی زینب جو ہے وہ اپنے زلف مبارک کھول کے کنگی فرما رہی تھیں حضور کی نظر پڑی تو حضور کے دل میں نعوذ باللہ بلّہ نعوذ باللہ بی بی زینب کا عشق آ گیا محبت آ گئی اور پھر حضور نے خود حالات پیدا کیے کہ حضرت دید طلاق دیں تاکہ میں شادی کروں تو نعوذ باللہ ثمن نعوذ باللہ ثمن نعوذ, نعوذ باللہ یہ اتحام ہے یہ الزام ہے یہ بہتان ہے اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی معصوم ہوتی ہیں ان کا بدن بھی معصوم ہوتا ہے اور ان کے دل و دماغ کو اللہ نے ان چیزوں سے بہت دور رکھا ہو اب عصمت انبیاء کا جو مسئلہ ہے مختصر بھی آپ دماغوں میں رکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان بی بیوں کی کتنی بڑی شان ہوگی یہ معصوم نبی کے گھر میں علیہ ہی صلاحیت مسئلہ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ دیکھیں نا جی کہ ہمارے گھر میں بیویاں بی ہوں تو ان کو تو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے نا کہ کسی عورت کے ساتھ شوہر بات بھی کر لے تو بس جناب شک شروع ہو گئے جو اس کو پتا ہے کہ میرا خامن کو فرشتہ تھوڑا ہے یا میرا خامن کو معصوم تھوڑا ہے یا آخر خیر عورت سے کیوں بات کر کرا اتنی لمبی بات کیوں ہو گئی یا اس کے ٹیلی فون میں کسی عورت کا نمبر کیوں ہے یا کسی عورت کے ٹیلی فون میں میرے شوہر کا نمبر کیوں ہے ہزار شکوں و شبہات پیدا ہو کے اپنے گھر پر کر ڈالیں گے لیکن وہ بیویاں بھی پاک ان کے شوہر امبیا بھی پاک حضرت محمد مصطفیٰ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. گو علماء کے نزدیک یہ مسئلہ کا اختلاف میں ہے کہ کیا ہر پیغمبر گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے یا صغیرہ سے بھی پاک ہوتا یعنی کبائر جنوب سے پاک ہوتا ہے یا صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کبائر سے پاک ہوتے ہیں بڑے گناوں سے پاک ہوتے ہیں سغائر سے پاک نہیں ہوتے ہیں اور وہ بچارے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر حضرت آدم سے غلطی ہوئی نا اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اسی طرح اور انبیاء علیہ مسلط و تسلیم ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو کہتے ہیں کہ جب غلطی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبائر نہیں ہوتے لیکن سغائر ہو سکتے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء قبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں ثغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں لیکن نبوت ملنے کے بعد جب ان پر نبوت کا تاج پہنا دیا جاتا پھر اب وہ معصوم ہیں نبوت سے پہلے ان سے غلطی ہو سکتی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا نہیں گیا آپ کو نبوت اور خلافت تو تب ملی جب آپ زمین میں اتارے گئے تو آپ نے اگر درخت چکھا ہے تو وہ نبوت سے گویا پہلے اسی لیے بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں وہ فرق کرتے ہیں کہ نبوت میں پہلے کی جو زندگی ہے اس میں انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں ہوتے ہیں ہاں نبوت کے بعد جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں وہ حققین کرام کے اللہ علیہم اجمعین کی تحقیق یہ ہے کہ انبیاء پاک ہوتے ہیں وہ شرک سے بھی پاک ہوتے ہیں قبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں وہ سغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں نبوت کے بعد میں بھی پاک ہوتے ہیں کیونکہ اگر نبوت سے پہلے ان سے کوئی نبوز بلّہ گنا ہو تو دشمن انگلیاں رکھے گا کہ آپ وہ, آپ نے یہ نہیں کیا تو اور اب دیکھا جائے گا کہ جب وہ پاک ہیں تو پھر یہ بات کیا ہوئی تو یاد رکھیں کہ انبیاء سے صاحب ہو سکتا ہے انبیاء سے نسیا ہو سکتا ہے یعنی بھول جائے اس لیے قرآن کہتا ہے وہ رقد نسیا آدم اومن قبل آدم بھول گیا اللہ ہے بھول گیا ہم کہیں گناہ کیا کیوں گناہ کیا اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ آدم بھول گیا نسیان ہو سکتا ہے صاب ہو سکتا ہے جیسے حضور نے نواز میں چار رکعتوں کے بجائے دو رکعت پہ سلام پھیر دیا صاب ہو سکتا ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام ہیں مسلام سے خطا اتحادی بھی ہو سکتی کہ کسی مسئلے میں اللہ نے حکم نہیں اتارا پیغمبر میں خود اجتہاد کیا ہے تو اجتہاس خطا ہو سکتی ہے اور خطا اجتہادی جو ہے اس میں تو ثواب ملتا ہے حضور نے فرمایا کہ المجتحد و ویوسی متحد سے خطا بھی ہوتی ہے اور متحد ثواب پہ بھی پہنچتا ہے ان اختابر ہوں اجر اگر سے خطا ہو جائے تو اس کو عزر ملتا ہے وہ ان اصحاب و لہ اجران اور اگر مجھے اتحاد کر کے ثواب پہ, پہ پہنچے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے تو اس لیے جیسے کہ اسارا اس ہے بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے حضرت عمر سے صحابہ سے رائے لینے کے بعد آپ نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ یہ اتحاد تھا آپ کا اللہ کی طرف سے ناراضی آ گئی تو انبیاء علیہ مسلاطلام ان کو نسیان ہو سکتا ہے صب ہو سکتا ہے خطا اتحادی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر نبی سے اجتہادی خطا ہو جائے نبی بھی ہوتا ہے اور غیر نبی بھی ہوتا مشتحد امتحری ان نے بھی اجتہاد کیے ہیں لیکن وہ ہمیشہ خطا پر قائم رہ سکتے لیکن نبی قائم نہیں رہ سکتا اس کو فوراً واہی کے ذریعے اللہ اطلاع دے دے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اتنا بڑا مسئلہ کہ رعز بلّہ یعنی ایک اتنی بڑی کہانی بنانا کہ بی, بی زینب سے حضور کی محبت اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے اتفاق سے دیکھا یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بی, بی زینب تو حضور کی پھوپی کی بیٹی ہے بی بی زینب جو ہیں یہ ان کی والدہ امیمہ ہیں جو بنتے عبد المطلف ہیں بی بی زینب کی والدہ عبد المطلف کی بیٹی ہے وہ تو حضور کی پھوپھی ہے حضور کا ان کے گھر میں آنا جانا بیٹھنا اٹھنا تو بچپن سے تھا یہ کیسے بات ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ عز کے گھر میں دیکھا تھا یہ بات جو ہے بالکل ایک جھوٹ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اصل بات جو تھی وہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھائی کے ذریعے آپ کو جو خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کا نکاح ہوگا تو آپ اس بات کو چھپاتے تھے کہ مکے والے کیا کہیں گے کہ حضور نے اپنے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر دیا اپنی بہو سے نکاح کر دیا تو یہ بات میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث نہ بن جائے تو اللہ نے فرمایا آپ کیوں دل میں چھپا رہے ہیں ہم تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس رسم جہریت کو مٹانا چاہتے ہیں اور آپ اسے چھپا رہے ہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے بن ماہو آپ اللہ سے برنا چاہیے بننے کیا ہے یہ جو جاہلیت کی رسم ہے کہ زبانی بیٹے کو بھی یہ حقیقی بیٹے کے برابر بنا دیتے لیتے غلط بات ہے حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے سلم کا بیٹا سلب کا بیٹا ہوتا ہے اور منہ بولا بیٹا جو ہے وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نہ تو وارث بنتا ہے اچھا اس طرح وسن آپ نے کسی بچے کو پالا ہے اب کو جب بڑا ہو جائے گا وہ اب کا محرم نہیں ہے اسے پردہ کرنا ہوگا اس کو اس کی ماں تھوڑی اس نے تو پالا ہے اس کو اسی لیے بعض اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ اگر چھوٹے بچے کو آدمی اٹھائے تو اس عورت کو چاہیے اس کو کم کم دودھ پلا کے اپنے رضائی بیٹا تو بنا لے تاکہ بڑے ہونے کے بعد اس کو پردے کا مشکل تو نہ ہو اگر اس کا اپنا دودھ نہ ہو تو اپنے کسی قریبی خاتون کا دودھ پلا کے تاکہ رشتہ ہو جائے رضا کا رشتہ ہو جائے رضا کا تاکہ اس کے بعد اپنا جس بچے کو پالا جائے اب دو سال کے بچے کو پالنا شروع کریں جب بڑا ہو جائے اب کہ آپ, کہیں جی آپ جب تو عجیب سا مشکل ہو جاتی ہے بڑا احساس ہوتا ہے بچے کو بھی احساس ہوگا کہ مجھے کہتے تھے کہ میرا بیٹے ہو اب کہتے کہ میرے سامنے بھی نہ ہو ضروری ہے تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ بوتا بننا بوتا بننا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے تو یہ شو بی بی بی زینب کو نصیب ہوا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس رسم میں جاہلیت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا لکاہ محمد مصطفیٰ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابہی وسلم تسیماً کسیناً کسیرا فی یہ ساری آیات جو اتنی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکانا اللہ بکل شئین علیمہ ان ساری آیات کے اترنے کا سبب بھی گویا کہ سیدہ زینب بن تجاش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہ واحد بیوی بی ہے جس کے نکاح اللہ نے کیا اور نکاح کا ذکر قرآن میں فرما دیا کہ سب وجنا کہا ہم نے نکاح کیا ہے یہ کوئی معمولی احساس نہیں اسی لیے ایک دفعہ ایک بیوی بی نے پوچھا کہ رسول اللہ حضور آپ کا نکاح جو ہوا ہے تو نکاح میں تو خطبہ ہوتا ہے گواہ ہوتے ہیں اپنے بر میں عجیب بات ہے اللہ نے نکاح کیا اور جبرین ہے وہاں تو گواہی ملائکہ دیں گے وہاں گواہی انسان نہیں دیں گے لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر حضرت بی زینب بی ربی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے آپ <سؤال> <سؤال> کے بھائی نے بھی بحثیت ایک ولی کے کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک اصل نکاح تو وہ ہے جو حج سے ہوا لیکن دنیاوی طور پر بھی اس کی تخمیل ہوئی ہے باقاعدہ اب یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ آ ہے کہ جن کے صدقات و خیرات کا یہ عالم تھا کہ ان کا لقب ہو گیا امول کہ یہ غریبوں کی ماں اچھا یہ بی بی زینب کا کمال ہے کہ کھالیں جو ہیں نا جی جانوروں کی کھال ان کو صاف کرنا نمک لگانا پھر ان کو رنگنا اور رنگنے کے بعد بیچ کے وہ پیسہ خیرات کرنا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ سب سے بڑا صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے قصبے ید سے ہاتھ سے کما کے مزدوری کر کے دے اس کا مانا یہ نہیں ہوتا ضروری کہ آپ مزدوری کریں یعنی آپ بلازمت کرتے ہیں تو آپ کی کمائی ہے آپ سروس کرتے ہیں یہ بھی آپ کی کمائی ہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہاں بھی تو آپ خود جاتے ہیں بھانگتے ہیں کماتے ہیں یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی اس سے مراد ضروری نہیں ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی کے لازمن وہ ہاتھ سے کام کرے لیکن بی بی صاحبہ کا یہ کمال تھا کہ آپ کھالی اس سے جو آمدنی ہوتی وہ بھی صدقہ کر دیتی اور کبھی دستکاری اپنے ہاتھ سے کپڑا سیتی کوئی چیز بناتی اس کو پھر مزدوری لے کے اس کو بھی آپ خیرات کر دیتی اسی لیے یہ شرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی بی کو حاصل ہے اور یہ شرف بھی اس بیوی بی کو حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا اطول اکن اسر نبی لہو کا کہ وہ بیوی بی جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے میری طرف آئے گی تو بی, بی ہاں کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ اس سے مراد کون ہے ہاتھ لمبا تو بی بی سودا کا تھا لیکن سب سے پہلے وفات بی بی زینب کی ہو گئی پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اتول و الکنڈ یدن سے مراد یہ ہے جو زیادہ سخی اسی لیے ایک دفعہ حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بعد بارہ ہزار دل ہم بھیجے آپ کو دھندا کریں اس زمانے میں بارہ ہزار دل کا کیا مقام ہو آج کے بارہ لاکھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بارہ ہزار دن ہم بھیجے تو بی بی کا یعنی تکوے اور پرہزگاری کا یہ عالم ہے کہ آپ کی بادی تھی ان کا نام تھا درزہ ان کا نام درزہ تھا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ مرزا دیکھو یہ مال جو بھیجا ہے نا اسے کپڑا ڈال دو تو بی بی نے کہا اما جان کیا انہوں نے کہا میں دیکھنا نہیں چاہتا میں چاہتی ہوں میری نظر ہی مال پر نہ پڑے ان پہ کپڑا ڈال دو اور نیچے سے ہاتھ ڈال کے مٹھی بھر بھر کے پلاں کو بھیجو فلاں کو بھیجو اس شام حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن تشیف لائے آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے آپ نے بی بی زینب کو اطلاع دی کہ عمر اللہ بابق حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں تو بی بی صاحبہ اندر پڑتے میں آئیں تو حضرت عمر نے کہا کہ اماں مجھے پتہ ہے کہ جو میں نے پیسے بھیجے وہ تو آپ نے کل ہی خیرات کر دی آپ کے لیے لہذا میں ایک ہزار درہم اور لایا ہوں لیکن میں ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذات پہ خرچ کریں اپنے اخراجات اپنے لباس اپنے کھانے پینے پہ خرچ کریں تو بی بی زینب نے مناسب نے سمجھا کہ حضرت عمر کو واپس کر دیں آپ نے لے لیا لیکن حضرت عمر ابھی اپنے گھر نہیں پہنچے وہ بھی صدقہ فرما دی تو بی صاحبہ بی کا یعنی یہ عالم تھا عمر مساکین ہونے کا اور یہ واحد بھی ہیں کہ جس نے موت کے بعد کچھ بھی نہیں چھوڑا سڑکے میں کچھ بھی نہیں بچا ہے اور اندازہ کریں کہ آپ نے اپنی بہن کو اور آپ نے اپنے عزیزوں کو آپ نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ ایک دو کفن کا کپڑا میرے پاس ہے میں نے اپنا کفن تیار کر کے مزدوری کے پیسوں سے رکھا ہوا ہے کہ میں نے جو کمایا اسی سے کپڑا خریدا اسی سے کفن بنایا کہ خالص حلال کا کفن تو ملے نا جب مجھے موت آئے تو یہ تو نہ ہو کہ میرا کفن ہی مشتبے ہو کہ پتہ نہیں کس پیسے ہیں کون سے پیسے سے ڈالا گیا ہے تو میں نے مزدوری کر کے خالص حلال کے پیسوں سے اپنا کفن رکھا ہے لیکن مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عنہ عنہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ مہربانی کر کے قبول فرمائے تو میں آپ کے لیے کفن بھیجوں گا اگر آپ قبول فرما تو میرے بھی نیت ہے کہ میں آپ کو کفن بھیجوں تو اگر حضرت عمر کفن بھیج دیں تو لہٰذا دو کفن ہو جائیں گے تو لہذا ایک کفن خیرات کر دینا ایک کفن جو ہے وہ صدقے میں کسی کو دے دینا اور ایک کفن جو ہے میرے استعمال میں ہو جائے گا تو بی بی صاحبہ کے یعنی تقوی کا اور صدقات و خیرات کا اتنا بڑا مقام تھا کہ جس کا کوئی مثال نہیں ملتی بہاتر المومنین اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب مجھ پہ تحبت لگی اور منافقین نے میرے خلاف الزامات کی بارش کر دی <تصفح> اور بہت بڑے ابتلا کا دور تھا کہ میں ایک ابتلاح میں آ تو اس وقت وہ فرماتی ہے کہ دیکھیں خدا کی شان یہ ہے کہ حالانکہ شوقن ہوتی ہے نا جی شوکن تو شوکن ہی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے تو فرماتی ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میرے وقار کا اور میری نصب کا اور حسب کا اور جمال کا مقابلہ کرنے والی تو بی, بی زینب ہے بی بی افساہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی زینب میرے میں میرے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے حضور تشریف لائے فرمایا میں تو مجھے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس میں بتائیں کہ بی بی عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے تو بی بی عائشہ بی, بی زینب نے کہا کہ یار تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اس خدا کی قسم نے مجھے پیدا کیا میں نے بی بی عائشہ پہ بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے برائی کبھی دیکھی نہیں تو بی بی عائشہ فرماتی تھیں کہ یہ تھا بی بیوی زینب کا تقوی ہے کہ اللہ نے ان کو میرے بارے میں محفوظ رکھا کہ ایک لفظ بھی میرے خلاف زبان سے نکال حالانکہ بی بی زینب کی بہن جو ہے وہ تو بیچاری شریک ہیں بی بی ہمنا بی بی ہمنا بنتے جی آج بی بی زینب کی بہن ہے وہ تحبت لگانے والوں میں شریک ہو گئی لیکن بی بی زینب کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقری اللہ تعالی علا کے بارے میں کوئی بات کر سکیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا اسی طرح یعنی وہ واقعۂ مبارک جو بڑا قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے جس کے لیے صورت تحریم نازل ہوئی ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ ازوا متحرات کی طرف تشریف لے جاتے تھے یہ بیوی زینب ہی تھیں جن کے گھر میں آپ نے شاد کی شربت نوش فرمائی اس وجہ سے زیادہ وقت لگ جاتا تو بی بی عائشہ اور بیوی بی حفصہ نے مشورہ کر کے مغافیر کا جو قصہ ذکر کیا تھا اور جس پہ اللہ نے قرآن اطارا کہ یابی المت و حق ما احل بما کہ آپ کو ان چیزوں کو کیسے آرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا یہ آیت کا سبب نزول جو ہے وہ بھی, بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی اور اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ بی, بی زینب ہی واحد بی, بی ہیں کہ جن کے نکاح پر جن کی شادی پہ حضور نے ایک بکری زبے کر کے ہم سب کو کھلائی یعنی اس دور میں ایک بکری ذبے کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی تھی تو حضور پاک نے باقاعدہ ایک بکری سپیں کی گوشت بنایا سب کو بلایا اور اصحاب صفا اور تقریباً ایک ہزار سے زیادہ صحابہ نے وہ کھایا لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ صحابہ کھا رہے ہیں اور سینکڑوں صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن گوشت ختم ہی نہیں ہوتا اسی طرح ہے تو انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ اماں میں تو حیران ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا تم حضور کے خادم ہو تمہیں پتا نہیں ہے حضور کے برکات کا اگر سارا مدینہ بھی آ جاتا نا تو گوشت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے تھے کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ تو بڑی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شرف جو ہے یہ بھی بی بی زینب کو ملا اور اسی طرح آیت حجاب پردے کا حکم جو ہے یہ بھی بی بی زینب کی شادی والے دن جب حضور صلی اللہ اور وسلم نے ولیمہ کے لیے دعوت دی تو کچھ صحابہ جو تھے وہ بیٹھے رہ گئے اس پر اللہ نے قرآن اتار دی اور حکم دے دیا کہ آج کے بعد کی یاد اور یہ بات یاد رکھا کریں بہت سارے لوگ بیچارے دھوکھے میں مبتلا ہیں وہ سترا میں اور حجاب میں فرق نہیں کرتے اس لیے بہت سارے لوگ اس طرف ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا پاؤں کا پردہ نہیں ہوتا تو یہ غلط فہمی کی بات ہے یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے حالانکہ اس پر عمل جو ہے قرآن کا عمل کرنے والے سب سے پہلے تو صابر رسول اللہ ہے سب سے پہلے صحابیات اب آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن میں کافلے میں بچھڑ گئی حضور کا کافلہ مبارک چلا گیا تو حضرت صفوان محت الصلّمیر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آتے تھے سامان کے لیے انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا انا علوجی اون اور میں نے فرماتی ہے کہ فصد ال تو اللہ وجی میں نے فوراً اپنے چہرے پہ پر پردہ ڈال دیا تو اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو چھپا نہیں کیا اور یہ تو مصیبت کا وقت ہے بی بی بچاری رہ گئی ہیں قابل سے حضرت سفان اور بیوی بی ہمیشہ فرماتی تھیں۔ کہ میں نے ایسا باحیا انسان نہیں دیکھا کہ اونٹ بچھا کے دور کھڑے ہو کے پشت کر لیتے اور میں اونٹ پہ جب بیٹھ جاتی پھر مہار پکڑ کے آگے چل پڑتے فلم میں نے خدا کی قسم اتنا زاہد اتنا متقی اتنا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نہیں دیکھا ہے تو بی بی نے چہرے کا پردہ کیا اسی طرح ایک دفعہ بخاری شریف کے اندر بھی تقریبا ذکر ہے بہرحال امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضور سواری پہ تھے اونٹنی پہ تھے اور پیچھے آپ کی بی بی صفیہ تھی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا پاؤں پھسل گیا تو اللہ کی شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بگرے اور آپ کی بی بی بگڑ گئی تو ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے دوڑا اور بھاگ کے آیا اور ان کا فکا کا بھی و امی اور رسول اللہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے خیریت تو ہے کو چور تو نہیں لگی آپ نے فرمایا نہیں مجھے چوڑی نہیں لگی ہے ذرا اس کا فکر کرو صفیہ کا تو ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور پھر کپڑا جا کے بی بی سفیا پہ ڈالا یعنی میں آپ بیوی صفیہ تو گر گئی تھی نا اب دی ہوئی عورت کو کیا کہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو وہ تو بیچاری گر گئی ہے اس کو اس حالت میں کیا کہا جائے لیکن ابو طلحہ نے خود پردہ کر لیا چہرے کا تاکہ میری نظر ان پہ نہ پڑے پردہ ڈال کے اور پھر جا کر پہ کپڑا ڈالا پھر بی سفیہ جو تھی وہ اٹھی تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو صحابی کو کیا ضرورت ہوگی کہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالیں اسی طرح ابھی ایک گزری ہے جن کا نام ام خلات ہے رضی اللہ تعالیٰ نا ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئی کہ یار سیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو کیا میرے بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول بھی فرما لی ہے کہ کی نہیں کیونکہ صرف یہ ہے نماز پڑھ لینا تو بڑی بات ہے یار کہ وہ قبول بھی فرما لے وہ چاہے تو ہم ساری زندگی پڑھتے رہیں قبول نہ کریں اور وہ چاہے تو ہم پہلی دفعہ آگے نماز پڑھیں اور قبول ہو جائے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن بی بی ام میں جب آئیں تو چہرے پہ پردہ ڈالا تو ایک صحابی نے کہا کہ ام خلاط اس مصیبت کے وقت میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے حضور سے خبر لینے کے لیے آئی ہو تم نے چہرہ چھپایا ہوا ہے تو اس نے فرمایا ایک مصیبت مجھے خدا نے دی ہے اس سے بڑی مصیبت تو میں نہیں خرید سکتی کہ چہرے کا پردہ بھی کھول دوں یہ تو میرے بیٹے کے شہید ہونے سے بھی میرے لیے زیادہ مصیبت ہے اس حالت میں بھی بی نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اورا کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کا چھپانا ضروری ہو اچھا اسی طرح اورا کا لفظ جو ہے لات میں شگاف دیواروں میں پڑ جائے اس کو بھی اورا اور کہ پھر شگاف کو بند کیا جاتا ہے اسی طرح لفظ اورا جو ہے یہ آر سے بھی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے بڑی آر آتی ہے تو آر کا مانا یہ ہوتا ہے کہ جس کا یعنی بغیر پردہ ہونا باعث آر ہے جس کو آپ کہتے ہیں بہ سے ننگ ہے بہ سے شرمندگی ہے بہ سے آر ہے تو یہ آیت حجاب جو ہے یاد رکھو ایک ہے سطر اور سر سے پاؤں تک عورت کا وجود جو ہے وہ آؤ ہے لیکن حالت نماز میں یا حالت حج کے احرام میں یا حالت عمرے کے احرام میں یا حالت جنگ میں یا حالت بیماری میں یا حالت کا کوڈ میں کاغذی کے پاس شہادت دینے میں یہ حالات مجبوری ہے جس میں اور چہرہ کھول سکتی ہے اور اپنے ہاتھ بھی کھول سکتی ہے معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ تو کوئی جگہ نہیں جہاں چہرہ کھولا جائے اچھا اسی طرح قرآن کہتے ہیں کہ بلا بازا منا بولت اخوان اللہ نے فرمایا کہ اپنی ظاہری زیب و زینت جو ہے وہ کسی پہ ظاہر نہ کریں مگر اپنے باپ پہ اپنے شوہر پہ اپنے بیٹوں پہ اپنے بھائیوں پہ تو وہ ظاہری زیب و زینت سے کیا مراد ہے ظاہری زیب و زینت یہی چہرہ ہے یہی ہاتھ ہے چہرے پہ مثلا اس نے سرما ڈالا ہوا ہے آنکھوں میں یہ زینت ہے ہاتھوں میں اس نے کنگن پہنے ہوئے ہیں یہ زینت ہے پاؤں میں اس نے پازے پہنی ہوئے ہیں یہ زینت ہے تو یہ ان کے سامنے تو ظاہر ہو سکتا ہے ان کے علاوہ کسی پہ ظاہر نہیں ہو سکتا ورنہ ان رشتوں کے نام لینے کی ضرورت ہی کی کیا تھی اگر یہ چہرہ سب میں ظاہر ہو سکتا ہے تو پھر اس پابندی کی کیا ضرورت تھی تو یاد رکھیں کہ یہ مقام اور یہ شرف جو ہے یہ بی, بی بی زینب کو ملا ہے رضی اللہ تعالی انہ کہ آیت حجاب جو ہے آپ کی شادی پہ نادل ہوئی اور حضور نے حکم دے دیا کہ اب اللہ نے حکم دے دیا ہے سال تم ہن فصل و میں حجاب جو مانگ رہا ہو پردے کے پیچھے مانگنا اللہ کی شان دیکھیں گے بی بی عائشہ بی بی زینب زین رضی اللہ تعالی عنہ بیس ہیری کو آپ کا انتقال ہو. اچھا یہ پہلی بی بی ہیں جنہوں نے یہ وسیعت کہ جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ اس چارپائی پہ رکھا جائے جس پہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بر رکھا تاکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اسی چارپائی پہ اٹھوں اور اسی چارپائی پہ میرا جنازہ جائے یہ شرف بھی بی بی زینب کو دا. اسی طرح بی بی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بی بی زینب کا تقویٰ دیکھ کر اس کا وڑا دیکھ کر اس کا ذہت دیکھ کر میں بڑا پریشان بیٹھا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ ناش جو ہے نا آپ کی میت جو ہے وہ بھی لوگوں کی اس پہ بھی نظر نہ پڑے تو بی بی اسما بنت امیش وہ میرے پاس آئیں انہوں نے کہا کہ امیر البینین ہمارے علاقوں میں پہلے رواج تھا کہ جب عورتیں مر جاتی ہیں تو ان کے لیے ہم ایک گہوارہ سا بنا دیتے ہیں اوپر ایسے لکڑی کا تابوت سا بنا دیتے ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں تو اس سے پتا نہیں لگتا کہ عورت موٹی ہے بھاری ہے کیوں اوپر تو ڈھکنا آ گیا نا ایک قسم کا اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا اچھا پھر بی بی جانب کے لیے بھی وہی گہوارہ بنایا جائے تو یہ سب سے پہلی بی, بی ہے کہ جن کا جنازہ اس چارپائی پہ اٹھا جس چارپائی پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بی, بی صاحبہ وہ خوش قسمت ہے کہ جن کا جنازہ پڑھانے والے حضرت امیر المنین سیدنا عمر ہیں علی اللہ تعالی انہوں نے جنازہ پڑھایا جنت البکیل الغرکت کی طرف لے آئے اور یہ پہلی بی, بی ہے کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے حکم دیا کہ آج شدید گرمی ہے تو بی بی زینب کی قبر پہ خیمہ لگا دو اس کے بعد تدفین کا انتظام کیا جائے تاکہ پردہ بھی رہے اور گرمی سے بچت بھی رہ جائے تو یہ پہلی بی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی خیمہ نہیں دیکھا تھا جنت البقی میں لیکن بی زینب والی موت کے دن ہم نے اس خیموں کو دیکھا اسی طرح بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے ابو احمد ابو احمد ابن جہش وہ نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں تو وہ نابینا ہونے کی حالت میں اپنی بہن کی چارپائی کے قریب کھڑے تھے تو حضرت عمر جب گزرے نے کہا یا ابو احمد تم نابینا آدمی ہو اتنا مخلوق ہے اتنا رش ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لے جاؤ گھر کر تو اس نے کہا عمر اگر اس بی, بی کی وجہ سے تو ہمیں بھلائیاں ملی اس بی, بی کی وجہ سے تو ہمارا مقام بلند ہوا اس بی, بی کی وجہ سے تو اللہ کے قرآن میں ہمارے ذکر کر آئے ہمارے خاندان کے واقعات آئے اب اگر اس کے لیے میں گزرا بھی جاؤں تو کیا ہو جائے گا کیا فرق پڑ جائے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کی چارپائی سے جدا ہو جاؤں جب تک کہ وہ قبر میں نہ چلی جائے تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدہ زینب بنت بن رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی اور آپ کی تدفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی یعنی آپ اندازہ کریں ان نے فرمیر خواہش کی میں نے تمنا کی کہ اگر شریعت میں اجازت ہو تو میں بی بی زینب کی میت جو ہے خود قبر میں ہوتا یعنی حضرت عمر کے ایسا آدمی یعنی وہ آدمی جس کی موافقات ہیں اللہ کے قرآن میں وہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا لیکن صاحبہ نے کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ بی بی زینب کی انہوں نے وہاں مومن ہے وہ تمہاری ماں ہے ہم بھی تو بیٹے ہیں ان نے کہا آپ بیٹے ضرور ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وارث بنیں گے آپ بیٹے ضرور ہیں لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ شرح آپ کے لیے پلتا بھی نہ رہے کہ بیٹے ہو گئے احکام جو ہیں وہ نافذ نہیں ہوں کیونکہ یہ تو اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے کہ ازوا جو کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہیں بلکہ ساری دنیا کے باپ بھی محمد مصطفیٰ قربان ہوں یہ تو ایک اعزاز ہے ایک شرف ہے ایک مقام ہے جو دیا گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اگر شریعت دیتی نفر میں ہاں شریعت اجازت دیتی پھر اس میں حضرت اسامہ زید بھی آئے اور آپ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے بھی آئے احمد کے بیٹے بھی آئے تو تمام بتیجوں نے اور بھانجو نے قبر مبارک کو ٹھیک کر کے آپ کی ناشے مبارک کو جنت الفقی کے اس قبرستان میں اتارا ہے یہ شرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی اللہ کو ملا ہے کہ یہ وہ جنت البکی الحرکت ہے جہاں حضور آ کے سلام پڑھتے جہاں حضور آ کے ان کے لیے دعائیں کرتے السلام علیکم یا اہل البقی انشاء اللہ بکم تو حضور کی باقی بیبیاں بھی وہی دفن ہیں اور سید اللہ تعالی عنہ بھی یعنی وہی دفن ہوئی اور یہ شرف اور یہ اعزاز اور یہ مقام کہ آپ کا جنازہ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے نصب کی بی, بی ہو کر اتنے بڑے خاندان کی بی, بی ہو کر کہ جس کی ماں عبد کی بیٹی ہو اور عبد المطلف مکے کا سردار ہو لیکن جب فوت ہو جائے تو ترکے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا یعنی کوئی چیز ایسی نہیں گھر میں جس کو بتا دیں ترکا پر بیاس چھوڑا ہو رضی اللہ تعالیٰ انہا آخر وہ آخرا انمد رب العالمين کہتے نہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو کے ایک ماں ہو گیا ہے میں اپنی والدہ کو رمضان شریف میں عمرے پر بلا سکتا ہوں میری والدہ کو عزت کے چار مہینے دس دن پورے کرنے نہیں آپ کی والدہ کو پہلے چار مہینے دس دن عدت پوری کرنی ہوگی عدت کے دنوں میں وہ نہیں نکلتے عدت کے دنوں میں ان کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے چار مہینے دس دن کے بعد جو ہے وہ کہیں جا سکتی ہیں ورنہ بغیر عذر کے عزت وفات میں کسی عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے عزت گزر نہیں اللہ پھر سبب بنائیں گے بعد میں آپ پھر بلالیں کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ہر چیز جو ہے انگریز کی ایجاد کی ہوئی استعمال کرتے ہیں مثلا خون ہے گھڑی ہے میڈیسن ہے گاڑیاں ہیں سیکیورٹی کا نظام ہے تو صرف پینٹ پڑھنے سے آدمی ان کی مشابہت کرتا ہے لیکن میری بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہے کسی کی بنی ہوئی چیز کو استعمال کرنا ایک ہے ان جیسی شکل بنانا تو سوری آپ کو فرق نہیں نظر آتا آپ سمجھے نا جب ایک ہے کہ ہم نے مسل میز آگے رکھ لی لیکن انہوں نے میز پہ بیٹھ کے کیا لکھا ہم نے قرآن رکھا انہوں نے گھڑی باندھی کسی لیے کہ بھی اپنے آفس ٹائم کو چیک کریں یا شام کو اپنے نائٹ کلب جانے کے لیے ٹائم چیک کریں ہم نے رکھی کہ نماز کا اب دیر نہ ہو جائے ایک ہے مشابہت مشابہت ہوتی ہے شکل میں صورت میں لباس مشابہت مشابہات کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کے بری ہوائی جہاز پہ اگر ہم بیٹھے ہوں تو کوئی یہ بھی مشابہت ہو گئی یہ تو کوئی مشابہت ہے وہ تو سواری ویر یہ میں ہم سوار ہوں تو مشاب ہی یا ہم ان کا بنا ہوا پسٹل استعمال کریں تو مشابہت ہو گئی یا ریوالوری یا رائفل یہ مشابہت نہیں ہوتی ہے مشابات کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی صورت اختیار کی جائے اس کی شکل اختیار کی جائے اس کی صفات و عادات اختیار کیے جائے کہ بھئی وہ پینٹ پہنتے ہیں ہم نے پینٹ پہنی وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے وہ پیشاب کے بعد کبھی یہ سنجا نہیں کرتے، ہم بھی کبھی یہ نہیں کریں گے ان کو غسل کے حلال حرام کی نظافت بہارت کا بدلیں ہم بھی فکر نہیں کرتے ہیں انہوں نے داڑی مڈانی ہم بھی بڑھاتے ہیں انہوں نے مجھے بڑھانی ہم بھی بڑھاتے ہیں یہ ہے پشاب آدمی ان سے مشاوحاتی یا شکل میں لباس میں صورت میں سیرت میں ایک ہے کسی کی بنی ہوئی چیز کو خریدنا استعمال کرنا اگر وہ حلال ہے تو جائز حرام ہے تو حرام. اچھا مسلمان کی بھی چیز بنی ہوئی ہو لیکن حرام ہو وہ نہیں خریدیں گے ہم پھینک دیں گے ہم کیوں کھائیں مسلمان اگر کل یعنی شراب بنا کے آ جائے تو آپ دے دیں گے ایک مسلمان کا بنا ہوا ہے حرام حرام ہے حلال حلال تو اس لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا الگ بات ہے تشاب و اختیار کرنا الگ بات ہے السلام علیہ وسلم اللہم انہوں بنا بنات قبل منہ انہوں نے اللہم انہوں نے اللہم انہوں نے جاہد البلاو تلکی شکاو تغاو شماعت اللہ اللہم انہوں نے اللہم انہوں نے اسألوک من الخیر کلی عاجل ہی و آجل ہی ما علمنا من عبار اللہ اللهم ما اللہ محمد